الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك یا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك یا نور الله میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ احکام حج میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں حج تربیتی اجتماع کا پرکیف سما ہے ہزاروں آشقان رسول اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں تربیت کا سلسلہ جاری ہے یقیناً مدنی چینل کے ناظرین بھی ان تربیتی حلقوں میں ان تربیتی بیانات میں مدنی مذاکروں سے فیضیاب ہو رہے ہوں گے ہمارے پاس کارکردگی موصول ہو رہی ہے کہ دنیا کے کئی ممالک میں ہاضمین حج جمع ہو کر بھی ان تربیتی اجتماعات میں شریک ہو رہے ہیں مدنی مذاکروں سے فیضیاب ہو رہے ہیں الحمدللہ تین مدنی مذاکرے ہو چکے ہیں جس میں عمرے کا طریقہ حج کا طریقہ بیان ہو چکا آج رات انشاءاللہ اللہ قبلہ شیخ طریقہ امیر علیہ سنت کے دسات ہزاروں عاشقہ نے رسول فیضان مدینہ میں اور امید ہے کہ لاکھوں کروڑوں ناظرین مدینہ منورہ کی حاضری کے آداب اور پھر انشاءاللہ مدینے مدینہ کی میٹھی میٹھی باتیں مدینہ پاک کے مبارک تذکرے سے اپنے دلوں کو پرنور کریں گے آپ بھی ضرور آج رات ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں شامل ہو جائیے گا یہ مدنی مذاکرہ یوں سمجھ لیجئے کہ گویا محفل مدینہ بھی ہوگا تو بہت کچھ انشاءاللہ آج رات عشق و مستی بھرے یوں سمجھ دیجیے کہ تذکرے ہوں گے آنکھوں سے آنسو بھی بہیں گے دل بھی یاد مدینہ میں تڑپے گا اور یہ سفر ہی جذبات کا یہ سفر ہی عقیدتوں بھرا سفر ہے بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں احکام کام حد سلسلے میں ہمارے ساتھ مفتی صاحب ہوا کرتے ہیں آپ کی کالز بھی ہوا کرتی ہیں ان کے جوابات بھی ہوا کرتے ہیں اسکرین پر آپ نمبرز دیکھیں گے دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آج ہمارے جو موضوع ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ بتا دیتا ہوں آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے احرام کی پابندیاں اب احرام کی پابندیوں سے متعلق بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ کون کون سی باتیں احرام میں نہیں کرنی کن باتوں کی ہمیں احرام میں اجازت ہے یقین جانیے احرام ایک ایسا لباس ہے جو نصیب والوں کو پہننے کو ملتا ہے ساری زندگی میں جب بھی کوئی مکہ پاک کا عزن کرتا ہے میکات کے باہر سے جب ہی وہ احرام پہنتا ہے نت نئے لباس پہننے والے بڑے مہنگے لباس پہننے والے بھی احرام جب پہنتے ہیں تو جو احرام پہننے کا لطف ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اور اگر تھوڑا سا غور کرے نا تو یہ پورا جو سفر حج ہے اس میں بہت سارے میسجز ہیں اس میں بہت سارے پیغامات ہیں احرام پہن کر ہمیں کفن کی یاد آتی ہے کیونکہ کفن بھی اسی طرح لٹھے کا ہوگا کوئی اس کے اندر تراش خراش نہیں ہوگی کروڑ پتی ہو یا غریب ہو اسے بھی کفن ہی پہنایا جائے گا اب وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے کونے کونے سے آئے ہوئے آزمین حج جو مختلف بولی بولنے والے مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے مال و زر والے بھی ہوتے ہیں غریب بھی ہوتے ہیں صاحب اقتدار بھی ہوتے ہیں عوام بھی ہوتے ہیں خاص بھی ہوتے ہیں عام بھی ہوتے ہیں مگر سب کے جسم پر ایک ہی لباس ہوتا ہے گویا یہ احرام ہمیں اپنے آخری سفر کی یاد دلاتا ہے پھر اگر اور غور کریں تو عموماً حج میں اپنے گھر والوں کو اپنے وطن کو چھوڑ کر جاتے ہیں تو یہ چھوڑ کر جانا یہ الوداع کہنا یہ ان سے دوری اختیار کرنا یہ اپنے گھر اپنے کاروبار کو چھوڑ دینا یہ بھی ہمیں آخرت کے سفر کی یاد دلاتا ہے بندہ احرام پہنے تو اپنے کفن کو یاد کرے گھر والوں کو چھوڑ کر سفر پر روانہ ہو تو اس آخری سفر کی یاد کرے پھر جب کعبہ مشرفہ پہ, پہ پہنچے تو جس طرح آج کعبے سے ملاقات کا موقع ملا ہے اس دن کو یاد کرے کہ جب رب از وجل سے ملاقات ہونی ہے جب اس کی بار میں پیش ہونا ہے وہاں پیش ہو کر اپنا حساب دینا ہے وہاں جا کر بھی رو رو کر یوم حشر کی یاد کر کے اپنے رب سے توبہ کرے اپنے گناہوں سے معافی مانگے پھر اگر میدان عرفات کو دیکھیں تو میدان عرفات تو بالخصوص میدان محشر کی یاد دلاتا ہے ایک ہی لباس ہے ایک ہی نیت ہے ایک ہی کلمہ ہے زبان پر لبیک لبیک لا شریک انمد لا شریک اب میدان محشر میں ایک ایک سما ہے نا ایک میدان ہے اور سارے لاکھوں حاجی وہاں جمع ہے مقصد ایک ہے اپنے رب کو راضی کرنا میدان محشر میں بھی سب جمع ہوں گے یہاں تو چند لاکھ ہیں وہاں تو ساری سارے انسان جمع ہوں گے نا اربوں خربوں لوگ ہوں گے کیا منظر ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا گرمی کا عالم ہوگا حساب کتاب ہونا ہے اور ایک ایک جب اس کے بارے میں پڑھتے ہیں میدان محشر کا تو تصور تو نہیں جمایا جا سکتا لیکن ایک اگزامپل کے طور پر ایک مثال کے طور پر میدان عرفات ایک مثال بنتا ہے کہ جب میدان عرفات کا یہ حال ہے تو میدان محشر کیسا ہوگا وہاں جا کر اپنے رب کے حضور میدان محشر کی گرمی سے توبہ کرے گرمی سے پناہ مانگے اپنے رب کے عرش کے سائے کی التجا کرے حساب کتاب میں نرمی والا معاملہ ہو سیدھے ہاتھ میں ناما اعمال مل جائے بلکہ بلا حساب داخل جنت کر دیا جائے میدان محشر میں بھی پیاس لگنی ہے عرفات میں بھی پیاس لگتی ہے وہاں کی پیاس لگے تو دعا کرے اپنے رب سے یا اللہ محشر کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ ہوں جامع کوثر نصیب فرمانا میرے پیارے اسلام بھائی یہ سفر اگر اس طرح میسج لیے جائیں اس سفر سے سیکھا جائے اب مزدلفہ کی رات کو دیکھ لیجیے بغیر بستر کے بغیر گھر کے لاکھوں لاکھوں حاجی جو ہیں وہ کھلے آسمان تلے لیٹے ہوتے ہیں تھک جاتے ہیں تو سو بھی جاتے ہیں کنکریوں پر بھی نیند آ جاتی ہے اگر اس رات کا فلسفہ اس رات کے میسج پر غور کریں تو ایک میسج یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ یہاں ہو سکتا ہے ایسے ہزاروں لاکھوں حاجی آتے ہوں گے جو نرم نرم بستروں پر بڑے پوش بیڈ رومز میں سوتے ہیں مگر وہ رات وہ بھی زمین پر گزارتے ہیں تو اگر اسی رات کو یہ میسج لیا جائے کہ غریب بھی اس دنیا میں ہیں جن کے پاس گھر نہیں کھلے آسمان تلے وہ روزانہ سوتے ہیں ان کے پاس لیٹنے کے لیے بستر نہیں ہے میرے رب نے مجھے اتنی نعمتوں سے سرفراز کیا کہ میں سردیوں میں بلینکٹ لے کر رضائی لے کر اپنے گھر کو اپنے کمرے کو گرم کر کے سو جاتا ہوں ٹھنڈ ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں کے پاس ایئر کنڈیشن ہے بہت سارے پنکھا چلاتے ہیں مگر کچھ لوگ آج بھی دنیا میں ایسے ہیں جو گرمی میں گرمی سہتے ہیں سردی میں چٹھر رہے ہوتے ہیں مزدلفہ کی برات ہمیں ان غریبوں کا احساس دلاتی ہے مزدلفہ کی وہ رات ہمیں یہ میسج دیتی ہے کہ دیکھو اپنے غریب مسلمانوں کا خیال رکھو اور رب کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرو جو رب ازر بدل نے تمہیں اپنے گھر میں عطا کی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو مینا کے ان خیموں میں رہنا ہمیں غریبوں کی رہائش کی یاد دلاتے ہیں ہمیں سادگی کا درس دیتے ہیں تو گویا اگر اس پورے سفر کو دیکھا جائے تو کہیں صبر کا درس مل رہا ہے کہیں سادگی کا درس مل رہا ہے کہیں غریبوں کی خدمت کرنے کا غریبوں کی مدد کرنے کا درس مل رہا ہے کبھی کہیں کفن کی یاد کہیں قبر کی یاد کہیں آخری سفر کی یاد اور کہیں میدان محشر کی یاد ہے تو اس سفر پر جائیے ضرور مگر اپنی زندگی میں تبدیلی لائی نارملی ہوتا یہ ہے کہ حاجی سفر پر جاتے ہیں اور وہاں جناب گھومنے پھرنے بازار شاپنگ فضول باتیں اس میں وقت گزار دیتے ہیں جیسے جاتے ہیں عموماً ویسے ہی واپس لوٹتے ہیں لیکن یہ تمام باتیں اگر ذہن میں ہوئی کہ رب سے ملاقات بھی ہونی ہے اس ملاقات کو یاد کرے اس سفر کے دوران مجھے بھی کفن پہننا ہے یاد کرے احرام پہنتے ہوئے مجھے بھی دنیا سے جانا ہے سب کچھ چھٹ جائے گا گھر فیملی کاروبار سب چلا جائے گا یاد کرے جب اپنے گھر سے سفر حج کو روانہ ہو کہ یہ بھی ایک سفر ہے اور وہ بھی ایک سفر ہونا ہے اللہ تبارک و سے دعا ہے کہ مالی کے کریم اس سفر کی برکت سے ہمارا وہ سفر آسان فرمائے انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم نے احرام کی پابندیوں کے بارے میں سننا آئیے دروب پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سفر حج ہی سے متعلق بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس سفر میں ہم کیا پڑھیں کون سے وظائف پڑھیں کچھ لوگوں کو وظائف یاد بھی نہیں ہوتے دعائیں پڑھنا ان کے لیے دشوار اس فضیلت میں ان کے لیے بھی میسج موجود ہے حضرت سیدنا سفیان سوری رحمت اللہ تعالی فرماتے میں نے دوران اتواف ایک عاشق کے رسول کو ہر قدم پر حضور نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی و پر درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا میں نے پوچھا بھائی سبحان اللہ ان اللہ کے بجائے صرف درود پاک پڑھنے میں کیا راز ہے تو اس نے میرا نام دریافت کیا اور پھر کہا میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے چلا سفر کے دوران میرے والد صاحب شدید بیمار ہو گئے ہم ایک مقام پر ٹھہر گئے علاج معالجہ کیا مگر قضائے الہی سے وہ وفات پا گئے یکا یک ان کا چہرہ سیا اور آنکھیں ترچی ہو گئیں اور پیٹ بھی پھول گیا یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا اور روتے ہوئے پڑھا میں نے مرہوم کے چہرے پر چادر دی. اسی دیشانی میں تھا کہ مجھے نیند نے آ گھیرا میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ ایک انتہائی صاف ستھرے لباس میں ملبوس ایک حسن و جمال کے پہ کر معطر موتر بزرگ تشریف لائے میں ان کی زیارت کی ایسا صاحب حسن و جمال میری آنکھ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا ایسی خوشبو بھی میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی اب انہوں نے اپنا نورانی ہاتھ میرے والد کے چہرے پر پھیرا دیکھتے ہی دیکھتے مرہوم کے چہرے کی سیاہی نور میں تبدیل ہو گئی آنکھیں اور پیٹ بھی درست ہو گئے جب وہ نورانی بزرگ واپس جانے کے لیے پلٹے تو میں نے ان... میں ان کے دامن سے لپٹ گیا عرض کی حضور آپ کون ہیں جس کے سبب اللہ عظہ نے میرے والد مرہوم پر اس ویرانے میں یہ احسان فرمایا بزرگ نے کیا فرمایا فرماتے ہیں مجھے نہیں پہچانتے میں صاحب قرآن محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تمہارے والد گناہگار تھے لیکن مجھ پر کسرت سے درود بھیجتے تھے جب یہ اس تکلیف میں مبتلا ہوئے تو مجھ سے فریاد کی بے شک مجھ جو مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑتا ہے میں اس کی فریاد رسی کرتا پھر میری آنکھ کھل گئی میں نے دیکھا کہ حقیقت میں بھی میرے والد مرحوم کے چہرے پر نور پھیلا ہوا تھا اور پیٹ بھی اصلی حالت پر آ چکا تھا سبحان اللہ ہے اس وجہ سے میں اب قدم قدم پر درود پاک ہی پڑھتا جا رہا ہمیں بھی چاہیے درود پاک کی کثرت کریں وہاں بھی اگر آپ دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں ذکر اثکار بھی کریں مگر درود پاک کی کسرت بھی ضرور کریں دنیا و آخرت میں جب میں رہوں جب سلامت پیارے پڑھوں نہ کیوں کر کیوں رہا تم رہا پر سلام ہر دم آئیے مل کر درود پاک پڑے سلح حمید صلی اللہ, اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب احرام کی پابندیاں آج ہمارا موضوع ہے احرام بھی ہمیں بہت کچھ میسج دیتا ہے کفن بھی ہم نے پہننا ہے احرام بھی ہم نے پہننا ہے احرام پہنے تو اس کی یاد بھی آ جائے کیا فرمائیں گے اس حوالے سے الحمد للہ ربینت و باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احرام تو ایک ایسا ٹاپک ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حج کے جتنے بھی چیپٹرس ہیں جیسے رمی ایک چیپٹر ہے وقوف عرفات ایک چیپٹر ہے طواف ایک چیپٹر ہے احرام اس کی پابندیاں اس میں جائز اور ناجائز کام ان کی تفصیل سب سے زیادہ ہے سب سے تفصیلی جو جی ہے وہ چپٹر چیپٹر ہے اور بہت مشکل مسائل ہیں اور بطور خاص جو احرام کے متعلقات ہیں ہر دور میں ہی علماء کے درمیان زیر بحث وہ مسائل رہے ہیں رہی بات یہ کہ احرام <coughs> کے رموز و اسرار جی تو ہمارے فوکاہ کرام اور علماء دین نے بڑی ہی تفصیل سے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس پر کلام کیا کسی نے اسے کفن کے مشابہ قرار دیا اللہ اللہ اللہ کہ جب بندہ احرام پہن کر سفر اختیار کرے تو یہ سمجھے میرا سفر آخرت ہے اللہ اللہ اللہ یا میری زندگی کا آخری سفر ہے بعض نے کہا کہ یہ احرام کی جو بے سری چادریں پہننا ہے یہ در حقیقت ترک دنیا کا نام ہے کہ بندہ اپنے ظاہر کو جس طریقے سے ترک کر رہا ہے تمام اسباب ہوتے ہوئے زینت اور اچھا لباس سب چیزوں کو ترک کر کے وہ سفر کی طرف گامزن ہیں اسی طریقے سے وہ اپنے دل کو بھی دنیا کی یادوں سے ترک کرے हुँ. اللہ تعالی کی یاد سے بسائے اور پھر اس کی اس کے گھر کی حاضری دے جب ہی جو ہے وہ قبولیت کے امکانات زیادہ ہوں گے تو خیر رموز و اثرار پہ تو بہت کچھ لکھا گیا ہے اور واقعی हुँ. ان چیزوں کو مدر نظر رکھنے کی بھی ضرورت ہے हुँ. آج ہم فوکس کریں گے فک ہی آکام کو <coughs> احرام کی پابندیاں احرام کی پابندیاں جی. <coughs> احرام کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کی بارگاہ میں توازو اور انکساری کے ساتھ حاضر ہو صحیح تزلزل کی کیفیت ہو وہ کیفیت ہو کہ جس کو انتہائی عاجزی یا انتہائی توازو یا انتہائی جو ہے وہ لجاجت یا گڑ کا جو انداز کہتے ہیں وہ اس کی کیفیت ہو تو جو احرام کی پابندیاں ہیں اس کی دو قسمیں ہیں ایک کا تعلق انسانی بدن سے ہے ٹھیک اور دوسری کا تعلق شکار اور اس کے متعلقات سے ہے ٹھیک ہے یہ دو مین پابندیاں شریعت متحرہ نے جو احرام کی حالت میں آ جائے جسے محرم کہتے ہیں اس کے لئے بیان کی ہیں اب جو انسانی بدن سے جن چیزوں کا تعلق ہے ایک قسم بنی ٹھیک ہے انسانی بدن سے کا تعلق ہے وہ پابندیاں جس کا تعلق وحشی جانور کے شکار یا اس کے متعلقات سے ہو دوسری قسم ٹھیک ہے اب جو پہلی کیٹیگری ہے اس کی مزید پانچ قسمیں ہیں ٹھیک ہے انسانی بدن سے تعلق رکھنے والی <coughs> پابندیوں کا تعلق یا تو زینت سے ہوگا ٹھیک ہے زینت میں تین چیزیں ہیں خوشبو مخصوص تیل اور مہندی یا خضاب ٹھیک ہے نمبر دو لباس نمبر تین بال میل اور ناخن جو زوائدات ہیں نمبر چار ازدواجی تعلقات اور نمبر پانچ جو مارنا یا پھینکنا ٹھیک یہ پانچ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق انسانی جسم کے ساتھ ہے اب ان کی پوری تص... تفصیل ہے ماشاء اللہ اور ان ساری چیزوں میں یہ تو بڑا آپ نے کر دیا اگر واقعی اس کو نوٹ بھی کرتے جائیں ہمارے ناظرین اور غور سے سنتے جائیں تو بہت آسانی ہو جائے گی جی بہت اب جو پہلی چیز ہے زینت جی یعنی احرام ترک زینت کا نام ہے ٹھیک تو زینت کے اندر تین چیزیں شمار کی گئیں خوشبو مہندی اور مخصوص قسم کا تیل ٹھیک ہے مخصوص قسم سے مراد یہ ہے زیتون کا جو تیل ہے متلقن یہ ناجائز ہے ٹھیک ہے حرام ہے احرام کی صورت احرام کی صورت میں احرام میں آنے کے بعد ٹھیک ہے اسی طریقے سے تل کا جو تیل ہے یہ بھی اسی حکم میں ہے ٹھیک ہے البتہ جو کڑوا تیل ہے جیسے ہم سرسوں کا تیل کہتے ہیں یا اور جو کڑوے تیل ہیں یہ لگا سکتے ہیں لیکن جو برانڈ کے تیل آتے ہیں ان میں خوشبو ہوتی ہے ٹھیک ہے بعض اوقات وہ اس کی کڑواہٹ یا اس کی بو مارنے کے لیے اس میں خوشبو ڈال دی جاتی ہے عام طور پر برانڈ کے جو خوشب... تیل آتے ہیں اس میں تو خوشبو ہوتی ہے ٹھیک ہے اور خوشبو بھی احرام کے مسائل کے اندر سب سے فوکیس رکھنے والا چیپٹر یعنی شاید احرام کے جو مسائل حاجیوں کو پیش آتے جی ہیں جس پر جرمانے ہوتے ہیں اس میں بڑا عنسر خوشبو ہی ہوتا بڑا عن خوشبو ہے صحیح, صحیح اب خوشبو جو ہے وہ جو عین خوشبو ہے ایک محرم کو اس سے بھی بچنا ہے جن چیزوں میں خوشبو شامل ہے ان سے بھی بچنا ہے اور کسی بھی طرح کی خوشبو کا معاملہ ہے اس کی پھر تفصیل ہے میں کرتا ہوں مثال کے طور پر خوشبو اگر لگائی اب اس کا فکری حکم خوشبو اگر لگائی جسے دیکھ کر لوگ بتائیں زیادہ بتائیں کہ خوشبو زیادہ ہے ٹھیک ہے یا پھر یہ کہ عز کے تھوڑے حصے پر یا کسی عز کے یا کسی بڑے عزو جیسے سر منہ ران پنڈلی وغیرہ میں تھوڑی خوشبو لگائی یہ دو صورتیں بن جائیں گی خوشبو اگر بہت سے لگائی جسے لوگ دیکھ کر بہت بتائیں اگرچہ عز کے تھوڑے حصے پر لگی ہے یا کسی بڑے عرض جیسے سر منہ ران پنڈلی وغیرہ کو پورا سان لیا हुँ. کسی بڑے عرض کو پوری خوشبو لگا دی صحیح. تو ان دونوں سروتوں میں دمائے گا ٹھیک اگر تھوڑی خوشبو لگائی ہے یا عز کے تھوڑے حصے میں لگائی ہے ٹھیک تو سدکا ہے ٹھیک <coughs> تو مطلب پہلا تو اسٹیپ یہ ہے نا خوشبو لگانا ہی حرام ہے ٹھیک ہے خوشبو سونگنا بھی حرام ہے ٹھیک اب پھر اس کے جنایات کی تفصیل ہے کتنی لگائی کہاں لگی کتنے حصے میں لگی کثیر تھی کلیر تھی یہ سارے پھر کیا کام ہے پوری کوشش محرم یہ حرام بننے والے خوشبو سے بچنا ہے تو خوشبو لگانا تو منع فرمایا آپ سونگنا بھی بنا ہے سونگنا بھی نہ جائے وہاں اتر کی بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہیں اور لوبان بھی جل رہے ہوتی ہے اس کے قریب پھر نہ جائے آرام کی حالت دیکھیں تو اگر تو گلی سے گزرنا ہی گزرنا ہے تو تو <coff> چارہ نہیں ہے لیکن اگر <coff> کوئی خوشبو کی دکان میں اس لیے جاتا ہے کہ خوشبو سونگے گا <coff> یہ بھی ناجائز ہے اللہ اللہ البتہ پھل وغیرہ کی جو خوشبو ہے جی جیسے لیمو ہے نارنگی ہے گلاب ہے ان کی جو خوشبو ہے یہ سونگنا بھی مکرو ہے ٹھیک ہے یعنی یہ کھا سکتے ہیں یہ پھل کھایا جا سکتے ہیں پھل ہاتھ میں بازوات لگ جائے گی پھر اس کی خوشبو یہ جو لگ جائے گی اسے ظاہر کر لے ٹھیک ہے سونگنا اس کا مطلب کہ جائز نہیں تھا لیکن اب چونکہ یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے سونگ لے اس لیے زائل کر لے اس کے لگنے پر بھی کوئی کفارہ نہیں ٹھیک اسی طریقے سے خوشبو کے تعلق سے اگر اس نے جو ہے وہ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا خوشبو لیکوڈ لگائی جاتی ہے اگر اگر بتی کے ذریعے اس نے پورا لباس جو ہے نا وہ پورا سان لیا اور تمام میں خوشبو مل رم دی ٹھیک ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے دھوئیں والی خوشبو سے بچنا ہے لکوڈ خوشبو سے بچنا ہے خوشک صورت میں خوشبو اس سے بچنا ہے خوشبودار صابن سے بھی بچنا ہے خوشبودار جو ہے وہ ٹشو سے بھی بچنا ہے خوشبودار آ... <coughs> اوڑھنے کی چادروں سے بھی بچنا ہے ٹھیک ہے یعنی رات کو جسم پر لینے کے لیے کوئی چادر رکھی ہے ٹھیک ہے اس پہ بھی خوشبو نہیں ہونی چاہیے چہرہ نہیں چھپاتا ہے سر نہیں چھپاتا اس پر بھی خوشبو نہیں ہونی چاہیے اسی طریقے سے جہاز میں خاص طور پر خیال کرنا ہے جی ٹیشو کے اندر اب خوشبو اگر لگ جاتی ہے جی یا یہ استعمال کر لیتا ہے یا سونگھ لیتا ہے سونگھنے کا تو مسائل کم ہیں لیکن لگ جانے کے مسائل زیادہ ہیں تو پھر یہ اپنی کیفیت کے مطابق پوچھے سوال مجھے اتنی خوشبو لگی ہے کیا ہے کیا نہیں ویسے رفیق الحرمین میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ سوال و جواب کی اور اثر حاضر کے جو مسائل ہیں وہ خوشبو کے مسائل جو بہار شریعت میں بھی نہیں ہیں وہ رفیق الحرمین میں موجود ہے تو मشاوند تفصیل کے ساتھ وہ پڑھ لیے جائیں آپ نے کب پوچھے تو کچھ کال نہیں وہ تو ابھی لے لیں یا کچھ دیر بعد لیں جیسے آپ خوشبو پورا کر لیں ٹھیک ہے یا زینت پورا کر لیں ٹھیک ہے اچھا پھر ہے مہندی ٹھیک اب مہندی بھی نہیں لگائی جا سکتی جی مہندی بھی نہیں لگائی جا سکتی چاہے وہ بغیر خوشبو والی بھی بغیر خوشبو کے ہو کیونکہ مہندی زینت میں شامل ہے سر پر مہندی کا پتلا خضاب کیا پتلی تیر لگائی کے بال نظر آتے ہیں تو ایک دم اچھا گاڑی مہندی لگائے کہ بال بھی چھپ جائیں اور چار پہر گزر گئے تو مرد پر دو دم چار پہر سے کم میں ایک دم اور ایک سطقہ عورت پر بہر صورت ایک دم ہوگا اللہ اللہ یہ چار پہر سے کیا مراد ہے <toss> چار پہر سے ہم رات بارہ گھنٹے پورا دن یا پوری رات یا دن اور رات کو ملا کر بارہ گھنٹے ٹھیک اسی طریقے سے داڑی میں بھی مہندی نہیں لگائی سکتی بالوں کو بھی لگائی جا سکتی ٹھیک ہے ہاتھوں پہ بھی اسلامی نہیں لگا ٹھیک پھر تیل پر میں نے ارض کیا کہ زیتون یا تیل کا تیل تو مطلقاً جائز نہیں ہے کڑوا تیل لگایا جا سکتا ہے لیکن برانڈ والے تیل جو ہیں یہ نہ لگائے جائیں ٹھیک ہے تو یہ انسانی بدن سے تعلق رکھنے والے ممنوعات اس میں سے پہلی چیز تھی زینت زینت کہ ایک احرام والے کو زینت ترک کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیچھے کانسیپٹ یہ ہے کہ سادگی ہو دنیا سے بے رغبتی ہو زینت والی چیزوں سے دور رہ کے فقط ये الہی ये ہو یہ کیفیت ہے اب دیکھیں یہ کیفیت پورے سفر میں نہیں ہے صرف وہ یہ سمجھے کہ چالیس دن اسی طرح رہنا ہوگا یا جتنا بھی سفر ہے وہ اسی طرح گزارنا ہوگا ایسا نہیں ہے اللہ جب کوئی شخص عمرے کا احرام مانتا ہے یا حج کا احرام مانتا ہے ہمارے یہاں سے جانے والے تمتو کرتے ہیں انہیں ایک یا ڈیڑھ دن اس کیفیت میں گزارنا ہے عمرہ عمرے کے لیے یہاں سے مطلب فلائٹ سے لیٹ بھی ہوئی ہے وہاں جا کر آرام کیا زیادہ سے زیادہ دو دن لگیں گے اس کیفیت میں گزارنا ہے اس کیفیت کے ساتھ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ مقصوص ہے عمرے کا آرام کھول دیا پھر اپنے روٹین میں آجائے جائے تمام چیزیں لگائے پھر تو خوشبو لگانا زیادہ مستحث ماشاء اللہ اب یہاں سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے نمائندگی کر رہا ہوں سوالات بھی کہ مثال کے طور پہ جب خوشبو بھی نہیں لگائیں گے آپ نے فرمایا کہ صابن سے بھی اور میل چھڑانے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے تو اب یہ میل ہو گیا انسان ذرا پراگندہ بال بھی ہو جائیں گے وہ, وہ لک بھی انسان کی نہیں رہے گی تو یہ صفائی تو اسلام میں نصف ایمان بھی کہا گیا تو کیا یہاں اس طرح رہنا پسندیدہ ہے دانا خاک میں مل کر برے گلزار بات؟, بات تو یہاں مقصود ہی یہ ہے شریعت نے سکھایا ہی یہ ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس طریقے سے بادشاہوں کے دربار میں جایا جاتا ہے تو ایک وقار تو ہوتا ہے لیکن اس وقار کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے اگر مذاہب کو دیکھا جائے تو وہاں کوئی جھکتا ہے بادشاہ کے دربار میں جا کے تو کوئی سجدہ کرتا ہے خیر اسلام میں تو دینے دین اسلام میں سجدہ اور اتنا جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچے اس کو ناجائز قرار دیا ہے جی لیکن اللہ تبارک تعالیٰ وطالعہ تعالیٰ کے دربار میں جو جانا ہے اب خانہ کعبہ جو ہے کیا ہے خانہ کعبہ ایک عمارت ہے پتھروں کی اس کے اندر رب تعالیٰ نہیں رہتا हुँ. کوئی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ یہاں رہتا ہے ماض اللہ اللہ تعالیٰ جسم مکان جہد چن سے پاک ہے صحیح. اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی تعظیم کو اپنی تعظیم قرار دیا ہے ماشر. کہ جو یہاں آئے گا اس کے پھیرے کرے گا اس کے گرد گھومے گا اس کی تعظیم کرے گا گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرے हुँ. گا تو اب یہاں مقصود یہ ہوا کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو وہ انتہائی گریہ زاری کے ساتھ حاضر ہونا ہے اپنے آپ کو مٹا کر حاضر ہونا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کتب میں لکھا ہے <coughs> انبیاء کرام علیہ السلام بھی آیا کرتے تھے اور خاص طور پر ان کا جو روٹ تھا سفر کا وہ بیر روحا کے راستے سے وہ آیا کرتے تھے تو بیر روحا پر کئی انبیاء اکرام رضوان کا پانی پینا ثابت ہے تو حضرت انبیاء کرام السلام جب آتے تو مکہ معظمہ میں ننگے پاؤں رہتے اللہ اللہ امبیائی اللہ اللہ حضرت علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیے کہ ایک تجلی رونما ہونی تھی لیکن اس پر بھی کہا گیا کہ اپنی چپلیں اتار کر اس وادی میں آؤ جس وادی میں وہ تجلی رونما ہونا تھی تو وہ وادی مقدس ہو گئی تو وہاں جانے کے اپنے آداب ہیں اپنے طریقے ہیں یہ سارا اسلامی سبحان اللہ سلّہ کال شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں احرام کی پابندیاں احکام حج کے آج کے سلسلے کا موضوع ہے سلحیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم السّلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ یہ کہ میرے بینوئی جا رہے ہیں بھی اور میری بہن فوت ہو گئی پانچ سال پہلے اب یہ بتائیں کہ وہ اس کے نام کا عمرہ یا طباع کر سکتے ہیں یا نہیں وہ کہتے ہیں نہیں یا وہ میرے لیے غیر محرم ہو گئی ہے وہ آسا آسا آسا آسا برد برد غیر محرم کی آواز بڑھا دیں جیسا یہ کہ میرے بنوئی جا رہے ہیں ہٹوار بھی اور میری بہن فوت ہو گئی جی پانچ سال پہلے اب یہ بتائیں کہ وہ اس کے نام کا عمرہ یا پرواہ کر سکتے ہیں یا نہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے وہ میرے لیے غیر محرم ہو گئی ہے وہ جی بیوی بی غیر محرم ہو گئی کیونکہ ان کا انتقال ہو گیا جی اگلا سوال دے دیجیے حضور میں زفر اقبال راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں مجھے حج کے بارے میں سوال پوچھنا ہے کہ کیا حج بدل پہ جانے والا شخص اپنے عزیز و اقارب یا حقوق العباد کا خیال رکھے گا یا جو حج پہ رہا ہے اسے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کیا حج بدل کرنے والے پر وہاں پہ جو قربانی ہوتی ہے الحج کو کیا وہ واجب ہے انشاءاللہ. جی جواب دیں. ایک اور جی میرا نام مشکور حسین ہے میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. یہ کہ حج پہ جانے کے لیے جو ہے کون کون طریقے کو جی انشاءاللہ جواب آپ کو دیں گے آ, کیا فرمائیں گے हुँ. اگر زوجہ کا انتقال ہو گیا تو کیا آپ اس کے لیے طواف بھی نہیں کر سکتے عمرہ بھی نہیں کر سکتے دیکھیے اسلام نے تو سکھایا ہے کہ جو سفر میں تھوڑے دیر ساتھ ہو اس کا بھی حق ہے اور بیوی کو تو کروٹ کا ساتھی قرار دیا گیا ہے پنڈ مجید فرکان نے اسے کروٹ کا ساتھی قرار دیا ہے اللہ تو بیوی در حقیقت شوہر کی خدمت کرتی ہے ماتحت بھی ہوتی ہے وہ خدمت کرتی ہے اور کافی تقاضی برداشت کرتی ہے تو ایک تو یہ کہ اس کی بیوی اس نے اس کی خدمت کی ویسے ہی وہ اس کی محسن ہوئی احسانات ہیں اس کے بیوی کے شوہر پر احسانات ہیں یہاں تو یہ کہا جاتا ہے شوہر کے احسانات ہیں بیوی کے دیکھیے دو طرفہ معاملات ہیں شوہر کے بھی احسانات ہوتے ہیں لیکن بیوی کے احسانات کم نہیں ہیں خاص طور پر جو بچے کی پرورش ہے جو ماں کے حصے سے اس کا کردار ہے اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا پھر ان کا جو تعلق ہے وہ ٹھیک ہے بعض اعتبارات سے ختم ہو گیا لیکن ایسا بھی ختم نہیں ہوا کہ یکسر ختم ہو گیا بیوی بی کا انتقال ہو گیا تو شوہر جو ہے اس کے ترکے سے حصہ پائے گا یہ نہیں کہ وہ انتقال ہو گیا تو نکاح ٹوٹ گیا وہ اس کو حصہ نہیں ملنا کل بروز قیامت یہی بیوی بی جو ہے اس کی ساتھی بنیں گی دوبارہ جنت میں یکجا ہوں گے صحیح اگر دونوں جنت میں جاتے ہیں تو ایمان کی حالت میں خاتمہ ہوا تو یقینی طور پر جنت میں جانا ہے اگر جرم ہوئے تو ہو سکتا ہے سزا پا کر جانا پڑے تو بہرحال اس کی طرف سے نفلی طواف کرنے میں نفلی عمرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ تاکید ہے کہ اس طرح اپنے قریبی عزیزوں کو انتقال کے بعد بھی یاد رکھا جائے سبحان اللہ اس طرح, اللہ طرح اللہ دنیا اللہ میں ان پر احسان کرنا نیکی ہے انتقال کے بعد بھی ان پر احسان کرنا نیکی ہے ٹھیک ہے, ہے اور اسی طرح حجے بدل پر جانے والے کے لیے سوال تھا بڑا اہم سوال ہے کہ یہ سارے جو بیان کے جاتے ہیں کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور تائب ہو جائے اور حقوق معاف کروا لے تو دیکھیں اس کی جو تاقید ہے وہ جو اصیل ہے جو اصل ہے جو بھیج رہا ہے یہ ساری تاکید اس سے نفی تو نہیں ہو سکتی اسے بھی ایسا کرنا چاہیے کہ اس کی طرف سے جب کوئی حج پہ جا رہا ہے جب کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے اور ایسے آزار ہیں کہ واقعی کسی اور کو بھیجنا واجب ہے خود جانے کی رک... نہ جانے کی رخصت ہے تو اسے خود بھی اپنے حقوق وغیرہ معاف کروانے چاہیے اور پھر یہ ہے کہ جو شخص جا رہا ہے اس کے لیے بھی یہ رہے بھی کیونکہ بہت ساری چیزیں تو عمومی سفر کی ہیں کہ کسی بھی سفر پہ انسان جائے تو وہ حقوق وغیرہ وصیت کر کے تمام چیزوں کا التظام کر کر جائے پھر وہاں جا کر اس نے بھی وہ سارے فضائل پانے ہیں یعنی عرفات کی جو حاضری ہے وہ جو حاضری ہے اس کی جو نیکیاں ہیں حرم کی جو ایک لاکھ نیکیاں ہیں وہ تمام فضائل یہ بھی پائے گا تو یہ بھی اپنے حقوق وغیرہ معاف کروا کر جائے اور جو اصل ہے وہ بھی اپنے حقوق وغیرہ معاف کروائے ویسے میری نظر سے گزرا نہیں ہے یہ تاقید لیکن سمجھ یہی آتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ جو قربانی کا ان کا تھا کہ وہ قربانی بدل والے پر بھی واجب ہے حج کی قربانی حج کی قربانی تو دیکھیے جو بھیجنے والا اسی پر واجب ٹھیک ہے تو وہی اس کو رقم بھی دے گا کہ وہی کہ حج کی قربانی بھی کر دے اچھا بشکور بھائی تھے لاہور سے کون کون سے محرم کو سن محرم دیکھیے محرم جو ہیں وہ جن سے ابدی طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے وہ محرم ہوتا ہے اس میں باپ ہے بھائی ہے چچا ہے بیٹا ہے یہ محرم ہوتے ہیں البتہ داماد بھی محرم ہے لیکن ساس اگر جوان ہے تو پھر داماد کے ساتھ نہ جائے نہ جائے اچھا اب ساس کے ساتھ اپنی بیٹی بھی ہے اور پھر داماد ہے تو پھر جانے میں حرج دیکھ لیا جائے ठीक مطلب ठीक کہ اگر وہ جوان ہے تو نہ جائے لیکن یہ ہے کہ کوئی اور محرم نہیں ہے حج فرد ہو چکا ہے تو پھر احتیاطوں کے ساتھ جایا جا سکتا ہے ایک مسئلہ پچھلے اتوار کو ہی ہم نے بیان کیا تھا طواف کے متعلق بے وضو طواف کے متعلق سوال یہ ہوا تھا کہ بے وضو طواف کرنا کیسا تو میں نے یاد کیا تھا کہ شرط ہے تو شرط ان معنی میں کہ ضروری ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن طواف جو ہے وہ وضو جو ہے وہ طواف کے لیے رکن نہیں ہے ٹھیک ہے واجب تو ہے ٹھیک ہے اور اس کے پھر اپنے مسائل ہیں کہ اگر فرض طواف جو ہے بے وضو کیا تو دم لازم ہوں گے اور دوسرا کیا تو صدقہ دینا پڑے گا واجب ضرور ہے لیکن شرط ان معنی میں نہیں ہے کہ وہ رکن ہو اور اس کے بغیر طواف ہی نہ ہو سکے ہو جائے گا پھر اس کے جرمانے کی یہ لگ جی جو تفصیل ہے ٹھیک ہے مجھ دوسرے بدلی پھول کی طرف احرام کی پابندی احرام है. کا جو مطلب کہ جہاں سے احرام کی پابندیاں عملی طور پر شروع ہوتی ہیں हुم. وہ ہے لباس ٹھیک ہے ترک لباس سلہ ہوا لباس چھوڑ دینا ٹھیک ہے یہ بھی احرام کی پابندیوں کا ایک حصہ ہے ٹھیک ہے اب لباس کے اندر جو ہے وہ تین چیزیں ہیں سلہ وا لباس چھوڑنا نمبر دو ایسی چپل یا جوتا پہننا کہ جس سے پنجے کا جو ابھرا ہوا حصہ ہے یعنی ایڈیس ہمیں جو پورا پنجہ ہے اس کا جو ابھرا ہوا حصہ ہے وہ نہ چھپے ہوائی چپل جسے کہتے وہ نہ چھپے اب وہ جو ہے وہ بعض جوتے ایسے آتے ہیں کہ اس طرح خواتین کے جوتے ہوتے ہیں جی آگے سے تھوڑی سی انگلیاں بند ہیں جی اور برابر سے بند ہے جی کسی سے ریڈی بند ہے لیکن اوپر کا حصہ کھلا جی ہوا ہے جی جی تو یہ ضروری نہیں کہ ہائی چپل ہی سے جو ہے یہ کیفیت یہ شرط پوری ہو سکتی ہے کسی بھی قسم کا جوتا ہو یہ جو اوپر کا حصہ ہے یہ کھلا ہوا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے پہلی چیز کے سلا لباس نہ پہنا جائے ٹھیک ہے نہ بنیان پہن سکتا ہے نہ انڈر ویئر پہن سکتا ہے ایک تعمت جو ہے وہ نیچے پہننا ہے اور ایک بدن کے اوپر ایک چادر اس کو پہننی ہے ٹھیک ہے یہ دو لباس اس کے آرام میں شامل ہوں گے اور نہ ٹوپی پہننی ہے نہ چہرہ چھپانا ہے عورت جو ہے وہ اپنا سر چھپائے گی کان بھی چھپا سکتی ہے لیکن عورت بھی اپنا چہرہ کھلا رکھے گی ٹھیک مرد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنا چہرہ اور سر کھلا رکھے ٹھیک تو لباس کے تین حصے ہو گئے ٹھیک ہے کہ ایک بغیر بغیرا لباس پہننا ٹھیک ہے دوسرا چپل اس انداز کے پہننا جس کی تفصیل بیان کی چپل اس طرح کے پہننا مرد کے لیے یا عورت کے لیے بھی ہے عورت تو جرابے بھی پہن سکتی ہے تو دستانے بھی پہن سکتی ہے اور موزے بھی پہن سکتی ہے اس کو چھپانا نہیں ہے ٹھیک ہے اور تیسرا یہ کہ مرد سر اور چہرہ نہ چھپائے اور عورت جو ہے وہ چہرہ کھلا رکھے گی سر کو چھپائے گی ٹھیک اب پھر اس کی پوری تفصیل ہے ٹھیک کہ مسلم محرم نے سلا کپڑا چار پہن پہ پہنا ٹھیک پہنا اور یاد آ گیا کہ نہیں پہننا تھا اتار دیا تو اور جہاں جہاں چار پہر کی بات ہوگی تقریباً بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے اچھا اس سے کم صدقہ اگر چکے تھوڑی دیر ہی پہنا ہو ایک اور بڑا ہی اہم مسئلہ بکثرت جو ہے وہ پیش آتا ہے کہ چہرے پر کپڑا ٹچ ہو جاتا ہے یا مطلب کہ لگ جاتا ہے سر ہو جاتا ہے اس کے لیے میں مسئلہ ارد کر دوں مرد یا عورت نے منہ کی ٹکلی ساری یا چہارم چھپائی یا مرد نے پورا یا چہارم سر چھپایا چار پہر سے زیادہ لگاتار چھپانے میں دم ہے ٹھیک ہے چھ گھنٹے اور جو اتفاقیا ہوتا ہے تو اس میں ایسا نہیں ہوا چار پہر وہی بارہ گھنٹے ہو اتفاقیہ ہو سر پہ لگ پھر اٹالیا منہ پہ لگ گیا اٹالیا دم نہیں ہے دم کی صورت تو نہیں ہوگی یہ تو کلیئر ہے اور کم میں سب چار پہر تک چھپایا تو صدقہ چار پہر سے کم میں کفارہ نہیں مگر گناہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے کہ پورا چھپایا تو ایک الگ کیفیت ہے اور چارم سے بھی کم ہے یعنی چہرے کا چوتھائی سے بھی کم پہ تھوڑی دیر کے لیے لگ گیا تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اگر کسدن ہے تو گناہ ہے ورنہ گناہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے سب نے چادر ڈالے جی اس کا کوئی قصد نہیں تھا تو گنا بھی نہیں لیکن اب کسی نے چادر ڈالی اور پورے منہ پہ لگ گئی یا پورے سر پہ لگ گئی تو اس صورت میں صدقہ کہا جاتا ہے وہاں اس سے کیا مراد ہے صدقے کی دو تفصیل ہے مطلق صدقہ بولا جائے تو صدقہ ایک فطر مراد ہوتا ہے ٹھیک ہے ورنہ بعض صدقے ایسے ہیں جس میں ایک مٹھی گندم دینا بھی کافی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بعض صدقے ایسے ہوتے ہیں جو ایک جہاں ایک کھجور دینا بھی کافی ہوتا ہے تو یہ تھا دوسرا حصہ ٹھیک ہے لباس کے حوالے لباس کے حوالے سے ہمارے پاس ایک کال ہے جی وہ لباس ہی سے موضوع سے متعلق ہے ہمیں وہ کال دے دیجیے سلو والے جی کال اور بھی ہو دیجیے جی دو لے لیتے کترے کی بیماری ہو تو انڈر ویئر یا کوئی کچھ وغیرہ پہن سکتے ہیں کہ دوسری کال دے دیجیے میں محمد ناصر میرپو فاسٹ سے بات کر رہا ہوں اتاری میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ جو حج کرنے کے بعد پاری ہوتے ہیں آخر میں جب احرام اتارتے ہیں تو حلق کرانے جانا پڑتا ہے اتارنے سے پہلے تو لازمی کی بات ہے وہاں کے جو ناری صاحبان ہوتے ہیں جو بال حلق وغیرہ اتارتے ہیں تو وہ اوپر شیمپو یا صابن وغیرہ رکھتے ہیں اس میں خوشبو ہوتی ہے ہمیں ذرا وضاحت فرما دیتے لازمی سی بات ہے خیر ایسا تو نہیں ہے لیکن تفصیل سے لے لیتے پھر میں کوچرس کروں گا آ, یہ سب کل بھی اس لیے میں نے سوال پوچھا تھا اگر بے سلا لنگوٹ باندھ لیں یا یہ نارمل سلا وہ اگر باندھ لے تو کیا فرماتے جس کو یہ عذر ہو ہمارے بزرگ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے سوال, سوال, سوال بھی بھی کیا بھی ہے پنجابی آتی تو نہیں ہے تھوڑی بہت دی دی دی ہی دی دی ہی کرتا مجھے ہوں مجھے بھی ٹرانسلیشن جو ہے وہ آئے بتایا تو کچھ پار کی تو اجازت نہیں ہے لیکن دو, دو مسلے ہینگ نے ادر ایک مسئلہ ہے گا کہ کپڑے نپاک ہو جائے او نا تو کفارہ نہیں ہے چادر دھو سکتے دو سکتے نے اُن تبدیل بھی کر سکتے نے ارم کوئی فرق نہیں پڑتا البتہ نماز پڑھنے ضروری ہے گا تے بندہ پاک کپڑے پیر کے پھر نماز پڑھے لیکن کچھ پانی کی اجازت نہیں ہے ایک اور آلہ آدھا ہے گا دی اجازت ہو سکتی ہے وہ معلوم کر لیں یعنی ایک آلہ آتا ہے ٹھیک ہے جو اس کے مطلب کہ گرد اچھا گھومتا ہے تو اب میں نے کہیں پڑھا نہیں اس کی اجازت ہے یا نہیں ٹھیک ہے اس پر میں مشورے سے ہی عرض کروں گا ٹھیک ہے اس ویسے عام احرام کے علاوہ احرام کے علاوہ بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے کہ تھیٹر نامی ایک مطلب کہ ایک چیز آتی ہے تو وہ پیشاب کے قطروں کے لیے ہوتی ہے عام طور پر آپریشن وغیرہ جب ہوتے ہیں اچھا تو اس وقت لگائی جاتی ہے کہ کپڑے وغیرہ خراب نہ ہوں تھے اچھا یہ جو سرجیکل شاپس ہوتی ہیں اچھا یہ وہاں سے مل جائے گا اچھا یعنی اب جن کو یہ پرابلم ہے وہ کوئی انڈر ویئر یا کوئی لنگوٹ نہیں باندھ سکتے لیکن احرام میں اس آلے کے پہننے کی اجازت دی جائے گی یا نہیں یہ ذرا محنت ہوگا اس کو بعد میں جواب دیں گے لیکن آپ نے فرمایا کہ اسی احرام کی حالت میں رہے اور جب وہ نماز حالت تو جاری اور ساری وہ تیبند وہی پہنے رکھے اور اگر اس کے پاس دوسرا موجود ہے تو اتنی دیر ناپاک تہمد کیوں باندھے صحیح دوسرا باندھ لے ٹھیک ہے اور اسے پاک کرنے کی ترکیب کر لے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی دوسرا نہیں ہے یا سامان لیگیج میں چلا کے مطلب لیگیج کے اندر ہے وہ تیمند اور وہ ملنا ممکن نہیں ہے تو اسی کیفیت میں رہے اور بہتر یہ ہے کہ کوئی اور چادر بھی ساتھ لے لیسا مریض تاکہ سیٹ کے نیچے رکھ لے صحیح ہے تاکہ سیٹ وغیرہ آلودہ نہ ہو جسم مزید آلودہ نہ ہو ٹھیک ہے باقی یہ کہ اپنے مقام پر پہنچ کے اس کو دھو کر دوبارہ پہن لے ٹھیک ہے امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا دوسرا سوال ہوتی صاحب صابن لگاتے ہیں شیمپو لگاتے ہیں جب حلق کرتے ہیں تو نائی صاحب اس کو بیان کرتے ہیں کہ جناب خوشبو والی کوئی بھی چیز آپ نہیں لگائیے ویسے میں اثر کر دوں کہ ایسا نہیں ہے بہت بڑی تعداد میں وہاں حلق کرنے والوں کو جب آپ منع کریں گے تو صرف پانی لگا کر بھی وہ حلق کر دیتے ہیں دوسرا اب وہاں پر بغیر خوشبو والے بھی انہوں نے وہ لیکوڈ ہوتا ہے سوپ کا تو اگر وہ لگاتے ہیں مجھے صاحب اس کی اجازت ہوگی اگر وہ بغیر خوشبو والا ہو تو بغیر خوشبو ہے تو کوئی حرج نہیں بالکل حرج نہیں جی وہ آگے چلیں تیسرا مدنی پھول آج انشاءاللہ مدنی چل کے ناظرین یہ سلسلہ بھی دیکھیں کچھ ہی دیر کے بعد دعوت اسلامی کی مرکزی مزید سے شورا کے نگران حاجی مران اب تاریخ مدت اللہ علی کا بڑا خوبصورت بیان ہوگا انشاءاللہ مبرور حج کی نشانیاں یہ واقعی حاجیوں کے لیے اور زائرین کے لیے زبردست مدنی پھول ہوں گے تو اس میں بھی آپ نے شامل ہونا ہے جی مت اب ہے بال ناخون اور میل کے مسائل ٹھیک ہے لباس کا عرض کیا کہ جناب لباس ठीक. جو ہے وہ بغیسلا پہننا ہے زینت ترک ہے بال کے تعلق سے بھی مسائل ہیں ٹھیک ہے کہ بال کے تعلق سے ایک تو کلیئر ہے کہ جناب یہ نہ تو اپنا سر مونڈ سکتا ہے حالت احرام میں ٹھیک ہے نہ جو ہے وہ گاڑی مونڈ سکتا ہے نہ مونچھے مونڈ سکتا ہے نہ بغل کے بال مونڈ سکتا ہے نہ منہ سے ناک مونڈ سکتا ہے جس کیفیت میں ہے اسی کیفیت میں رہے گا پھر ایک اور تفصیل ہے کہ اگر اس کے اپنے فیل کی وجہ سے کوئی بال ٹوٹتے ہیں تو ان بالوں کے ٹوٹنے پر بھی صدقے وغیرہ کی تفصیل ہوتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ ایک دو یا تین بال اگر ٹوٹے ہیں تو ایک مٹھی صدقہ ہے چاہے تو ہر کھجور کے بدلے ایک صدقہ دے دے اور تین سے زیادہ بال اگر ٹوٹتے ہیں تو تین سے زیادہ بال ٹوٹنے کی صورت میں ایک صدقہ فطر ہے چہارم سے کم یعنی کسی بھی جسم کے حصے کے چہارم سے کم بال ایک نشست میں ٹوٹتے ہیں اور وہ تین سے زیادہ ہیں تو ایک صدقہ فطر ہے ٹھیک ایک دو تین تک ایک مٹھی سب کا ایک مٹھی سب یا ہر بال کے بدلے ایک کھچور ٹھیک تو یوں بال نہ ٹوٹیں وزو میں خیال رکھنا ہے आ, اسی طریقے <laughs> سے جو ہے وہ جن کے بال جھڑتے زیادہ ہیں انہوں نے پھر بہت احتیاط نہانے کی اجازت ہے ٹھیک ہے لیکن اس نہانے میں یہ ضروری ہے کہ میل نہ چھوڑائے ٹھیک ہے کوئی بھی صابن وغیرہ شیمپو وغیرہ چاہے بغیر خوشبو भیل بغیر, भیل خوشبو بغیر خوشبو کا ہو ٹھیک ہے یہ نہیں لگائے گا بغیر خوشبو کا بھی نہیں میل چھوٹ جائے گا میل چھوٹے گا ٹھیک ہے اپنی حالت پر رہنا ضروری ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ نہانے کی اگر حاجت پڑتی ہے تو نہا سکتا ہے وہ سارے لوگ سوال کرتے ہیں جناب جناب ہو گئی تو نہ سکتے ہیں نہیں چادریں تبدیل کی جا سکتی ہیں نہا بھی سکتے ہیں کیفیت برقرار ہے لیکن نہانا اس طرح ہے کہ میل نہیں چھڑانا نہ میل مسلنا ہے جسم کو نہ ملنا ہے کچھ بھی نہیں بلکہ مکہ شریف داخلے سے پہلے اگرچہ کہ آج کل ممکن نہیں رہا سنت ہے کہ پہلے غسل کر کے پھر مکے میں داخلہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر طوا سے غسل فرمایا آپ علیہ سات وسلام تشریف لائے بے رتوا کے قریب رات گزاری تو غسل فرمایا اور اشراق چاشت کے وقت جو ہے دن چڑھ رہا تھا تو مکہ مکرمہ میں شان و شوقت کے ساتھ داخل ہوئے ایک, اند... ایک طریقہ ہے اس سنت کو ادا کرنے کا اور آج آپ سے سیکھنے کو ملا ماشاءاللہ کہ جدہ ایئرپورٹ پہ مدینت الحجاج جہاں پر ہے وہاں واش تو بنے ہوئے ہیں اور وہاں نہانے کی بھی جگہ ہے نہانے کے الگ بنے ہوئے ہیں اور استنجا خانے الگ بنے ہوئے ہیں لیکن یہ توجہ نہیں تھی لیکن اب جب بس تیار ہو پتہ چل جاتا ہے کہ اب پندرہ بیس منٹ آدھے گھنٹے میں ہماری بس نے جانا ہے تو جلدی سے جا کے اس نیت کے ساتھ پانی سے اپنے جسم کو مطلب شاور لے لے تو یہ سنت پر عمل ہو جائے امید تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے ورنہ تو بالکل مکہ داخل ہونے سے پہلے پہلے غصہ کیا جاتا اور یہ بھی کہ پہلے وقتوں میں تو سواریوں پر طویل ہوتا تھا تو وہ خاص ایک تعظیمن اب بسوں کا سفر ہے اگر کسی نے وہاں تعظیم کی نیت کی ہے تو سواب تو اسے بھی ملنا چاہیے تو نہایا جا سکتا ہے میل نہیں چھڑا سکتے ٹھیک ہے تو بالوں کے متعلق یہ احتیاط کرنے کے بال اپنے قصد سے گرائے نہیں کوئی بال خود گر جاتا ہے تو اس پر تو کوئی صدقہ وغیرہ نہیں اب مچھے ترشوانا یا دیگر معاملات تو رہے گا یعنی یہ تو کرنا ہی نہیں بالکل نہیں کرنا بال نہ والا کوئی گاڑی کے بالوں کو چھیڑنا ہے نہ کے بالوں کو چھیڑنا حالت میں ٹھیک ہے عمرے سے فارغ ہو جائیں حل کو ہو گیا تب کوئی حرج نہیں ہے پھر یہ ہے کہ ناخن بھی نہیں تر, تراشنے نہ دوسرے کے ناخن بنانے ہیں نا نہ اپنے ناخن بنانے اس کے حوالے سے خاص خیال رکھنا ناخن تو نہیں بناتے لیکن وہ دانت سے جو کترتے رہتے ہیں وہ اجازت نہیں اجازت نہیں بنانے پھر ہے یہ سمجھیے بڑی اہم چیز ہے زینت ہو گیا ترک زینت سلاوا لباس بال میل ناخن اب ہے ازدواجی تعلقات سے دوری हुँ. اب ازدواجی تعلقات اپنی تفصیل کے ساتھ بوسو کنار صحبت یہ سب چیزیں بھی احرام کی حالت میں حرام ہو جاتی ہیں ठीके. اور احرام کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کیفیت میں بہت ساری جائز چیزیں حرام ہو جاتی ہیں ठीके. تو ان سب چیزوں سے دور رہنا ہے اب کوئی کس کام میں مبتلا ہوتا ہے اس کی اپنی تفصیل ہے ठीके. اب آپ شروع میں بیان فرما رہے تھے کہ جناب ایک تو کانسیپٹ یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ صفائی ستھرائی کے ساتھ جایا جائے, جائے جی لیکن دوسرا دوسری طرف یہ ہے کہ آجزی اور انکساری سے جایا جائے, جائے جی, جی اب اس آجزی اور انکساری کو دیکھیں آپ جو بھی انسان کے جسم کا ایک حصہ ہی ہوتی صحیح ہیں ٹھیک صحیح صحیح صحیح ہے انسان کوشش کرتا ہے کتنے صابن شیمپو استعمال کرتا ہے صحیح صحیح پھر بھی جوئیں ہو جاتی ہیں صحیح صحیح صحیح صحیح تو جو جسم میں جوئیں پائی گئیں صحیح صحیح صحیح ان کو دور نہ کرنا واجب ہے احرام جب تک باقی ہے <coughs> احرام کی نیت کرنے کے بعد اچھا ایک طریقہ جو عام طور پر آہ خاص طور پر جس کو بیان فرماتے ہیں जी जी <coughs> کہ احرام جیسے کل احرام ماننا ہے تو آج ہی مشین لگوا لی جی جی اس سے یہ ہوا کہ اس مشین لگوانے سے جو بال جھڑنے کے مسائل ہیں وہ نہیں ہوں گے اب خارش ہوتی ہے پھر جو بندہ ہے نا سفر میں ہے اور خاص طور پر جب زلفیں رکھی ہوئی ہیں اور پسینہ آیا ہوا ہے خارش کرنا اور پھر بال کا ٹوٹنا اور اپنے فیل سے ٹوٹنا تو بڑے مسائل ہوتے ہیں تو یوں مشین پھروا جاتی ہے پہلے ہی یہ مشین پھروانا حج کا حصہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ احتیاط کے طور پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ حج پہ جا رہے ہیں اس لیے پھروا رہے ہیں یہ حج کا کوئی رکن حصہ یا تاکید موقع چیز نہیں ہے ٹھیک بلکہ ایک احتیاط کے پیش نظر ہے تاکہ بال ٹوٹنے وغیرہ کے میل چھڑانے وغیرہ کے مسائل نہ ہوں جو نجات مل جائے ٹھیک ٹھیک ہے یعنی اب یہ احتیاط بھی آپ نے بیان فرما دیا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ میل نہیں چھڑا سکتے ناخن نہیں ترشوا سکتے اپنے آپ کو جو سلے ہوئے کپڑے اور یہ خوشبو نہیں لگا سکتے تو اس میں اب یہ سارے کام پہلے تو کر سکتے ہیں نا خوشبو لگا لیں میل چھڑا لیں حالت میں داخل احرام میں داخل ہونے سے پہلے پہلے ٹھیک ہے یہ سب چیزیں کرنی ہیں ہم نے پچھلے سلسلے میں پچھلے سلسلے کا موضوع یہ تھا کہ احرام داخل ہونے کے مراشاء اللہ اس سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں اچھا جو اتنی تفصیل ہے کہ جوئوں کو نہ جھاڑ کر پھینک سکتے ہیں کسی کپڑے کے اندر ہیں چلا جو جناب اس چادر کے اندر جوئیں تھی دھوپ میں سکھا دو دھوپ میں بھی نہیں سکھا سکتے جو کو مارنے کی غرض سے کپڑا بھی نہیں دھو سکتے جوئیں بھی بچ گئی کچھ دیر کے لیے بچ گئی ٹھیک ہے کچھ دیر کے لیے بچ گئی ہیں تو یہ تعلق جو مسائل جوئں کے تعلق سے تھے یعنی ہمارا میرا ہے پہلا جو اس کا باپ تھا وہ تقریباً پورا ہو گیا اب شکار کے اپنے مسائل ہیں وحشی جانور کا شکار جو پالتو جانور ہیں وہ تو زبا جا سکتے ہیں اس لیے پیش نہیں آتے کہ اب ہمارا سفر جہاز پر ہوتا ہے گاڑیوں سے ہوتا ہے پہلے کے جو لوگ چلا کرتے تھے تو ان کا مبتلا ہونا مطلب کہ مشکل نہیں تھا ان کے قریب قریب سے جانور گزرتے ہوں گے کھانا پکانے کے لیے جو مچھلی کا شکار ہے اگر کوئی بحری راستہ جا رہا ہے وہ حلال ہے ٹھیک ہے تو اس کے اپنے مسائل ہیں جانور کو پورے مارنے کے الگ مسائل ہیں زخمی کرنے کے الگ مسائل ہیں پھر ایک اور چیز ہے احرام کی حالت میں ہوں یا نہ ہوں خاص احرام حرم کے جو جانور ہیں ان کو ایزا دینے کے الگ مسائل ہیں اللہ تو یہ جو ہے وہ احرام کے تعلق سے موٹی موٹی چیز ہم نے بہن کی مزید کالے ان شاء اللہ نکال تھوڑی دیر میں ہم لے گی مفتی صاحب احرام کے حوالے سے اب یہاں میں مدنی چلے کے ناظرین کو ایک ارض کرتا چلوں جیسے مفتی صاحب نے شروع میں بھی, بھی کہا کہ خوشبو جو ہے وہ سب سے اہم عنصر ہے فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے حاجی جو ہے وہ دم یا صدقہ وغیرہ میں پڑ جاتا ہے یا ایک احتیاط ارض کرتا چلوں نارملی حاجی یہ غلطی کرتے ہیں کہ خوشبو لگائی احرام پر اچھی باتیں لگانی چاہیے احرام کی نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگا لیں آپ اب خوشبو لگانے کے بعد وہ شیشی جو ہے خوشبو کی جو ہے اس کو احرام ہی کے بیلٹ میں رکھ لیا یا آپ نے ہینڈ بیگ میں رکھ لیا جس بیگ میں آپ کے پاسپورٹ وغیرہ بھی ہیں اب احرام کی نیت کر لی جدہ ایئرپورٹ پہنچے یا مکہ پاک پہنچے اب بیلٹ میں کوئی چیز نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالی یا ہینڈ بیگ میں ڈالی اگر وہ خوشبو لیک ہو گئی تو وہ ہاتھوں پہ لگ جاتی ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ خوشبو لگانے کے بعد اب اس کو یا تو گھر چھوڑ دیں یا اگر وہاں لے اسی خوشبو کو اچھی طرح دو تین تھیلیوں میں ڈال کے اس کو اپنے کسی بڑے لگیج بیگ میں ڈال دیں جہاں آپ کو کم از کم احرام اتارنے سے پہلے ضرورت نہ پڑے اس بات کا خیال رکھے تو مکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اب آپ نے تیل لگانے کے حوالے سے بھی بنا فرمایا صابن خوشبو اچھا خوشبودار صابن کے بارے میں کچھ اشاد فرمائیں کہ اس کو کیا آپ بالکل یوز نہیں کر سکتے دیکھیں اس پہ دم ہونے یا نہ ہونے کے مسائل میں تخفیف کا پہلو بیان کیا گیا ہے خوشبودار اسالے میں یہ نہیں کہ اس کو استعمال بھی کریں گے ٹھیک ہے اگر کر لیا تو دم نہیں ہے کیونکہ وہ خوشبو پکی ہوئی ہے وجہ یہ پکی ہوئی ہے یا یہ ہے کہ وہ مغلوب ہے غالب نہیں ہے یہ پہلو اس کے اندر اچھا ایک تو اتر کی وجہ سے محرم جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے یا سوالات پوچھتے ہیں دوسرا بڑا خاص طور پہ ہمارے کراچی کے جو حاجی ہوتے ہیں باقی شہروں والے تو کم ہے ان کا استعمال پان کھانے والے حاجی یا چھالیاں کھانے والے حاجی وہ پریشان بھی ہوتے ہیں اور پریشان کرتے بھی ہیں کیا فرماتے ہیں دیکھیے جس چھالیا میں خوشبو ہے یا جس تمباکو میں خوشبو ہے احرام کی حالت میں اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا ہاں پھر تفصیل ہے دم ہوگا یا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے تعلق سے تفصیل ہے کہ جناب جیسے چھالیاں کھائی غالب چھالیا تھی خوشبو مغلوب تھی پھر وہ پکی ہوئی تھی یا نہیں پکی ہوئی تھی پھر پوری ڈیٹیل ہے ٹھیک ہے اچھا اتنا ضرور ہے کہ چھالیا پکنے کے بعد خوشبو ڈالی جاتی جو نارمل چھالیا کے پیکٹ ہوتے ہیں ہاں خوشبو بعد میں ڈالتے ہیں چھالیا والے سے میں نے پوچھا تھا ان کی فیکٹری ہے کیسے ڈالتے ہیں آپ کہ جب بٹھی سے نکال لی چھالیاں پک گئی اس میں رنگ بھی آ گیا اب ٹھنڈی ہو رہی ہے تو پھر چھڑکاؤ کرتے ہیں لیکن اب پھر بھی تھوڑی سی دم کے حوالے سے گنجائش رہے گی जी. وہ خوشبو کس طرح کی ہے ٹھیک ہے اور وہ پورا منہ بھی خوشبو والا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے وہ پکی ہے نہیں پکی اور وہ منہ بھی پورا خوشبو والا ہو رہا ہے یہ تو دیکھیں جرم ہو گیا ٹھیک ہے قتل ہو گیا اب دیکھیں گے کہ قتل امدن ہوا ہے یا ہوا ہے قتل خطا ہے قتل امد ہے کیا ہے کس قسم کا یہ تو اس جرم کی نوعیت نوعیت کیا ہے سزا کتنی ملے گی ٹھیک ہے لیکن جرم ہے جرم ہے یعنی یہ سمجھ آ کہ چھالیاں والے اسلامی بھائی اور پان والے اسلامی بھائی ان دنوں احتیاط کریں اور جس طرح حج پر جانے کے لیے آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ پیدل چلنے کی پریکٹس ڈالیں اپنے ساتھ اور احرام پہننے کی اپنی پریکٹس کر لیں اس طرح چھالیاں اور پان چھوڑنے کی بھی پریکٹس کر لیں بات کتنے دن کی ہے لوگ سمجھتے ہیں دن نہیں کھانا ہوگا یا یہ کلیئر کرتا چلو یہاں سے عمرہ کرنے کے لیے شاید ایک ڈیڑھ دن آپ کا احرام میکسیمم رہ جائے گا اور حج میں ڈھائی دن احرام رہتا ہے تو ڈھائی دن اگر ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے سگریٹ پینے کے حوالے سے کیا کہیں گے آرام سگریٹ پینا ناجائز و حرام تو نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس دن آپ کیا جائے اس سے بھی بچا جائے بڑا تھوڑا سا پھر لو تو ہو ہی جائے گی منہ میں تو پھر اس کو صاف بھی کرنا پڑے گا منہ اچھا جو اوڑھنے کی چادر ہے جی اس کے تعلق سے بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں جیسے رات کو ٹھنڈ ہو جاتی ہے پہاڑی علاقہ ہے نا تو دن بڑا گرم پتا چلا کہ رات بڑی ٹھنڈی ہوگی تو اب کمبل بھی لینا پڑتا ہے تو ٹھیک ہے کمبل لیا جا سکتا ہے شال لی جا سکتی ہے اگر سردیاں ہیں دن میں بھی نکل رہا ہے تو وہ جو شال موٹی ہے وہ بھی لی جا سکتی ہے لیکن چہرہ نہیں چھپائیں گے اور مرد جو ہے وہ سب بھی نہیں چھپائے گا ٹھیک ہے چہرہ بھی نہیں چھپائے گا لیکن ٹھنڈ یہ جو شال ہے یہ لباس میں شمار اچھا بلینکٹ لیا یا چادر لی سوتے وقت چہرہ نہیں چھپائیں گے اسی طریقے سے تکیے کے نیچے جو ہے وہ سر رکھا یہ بھی ٹھیک ہے کروٹ لی تکیہ گالوں کے ایک طرف آ گیا اس پر بھی حج نہیں ہے کارپیٹ پر سجدہ کیا اس میں تو وہ چھپے گا ایک طرح اس کو بھی جو نا چہرہ چھپانا نہیں کہیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ معاملہ ہے اچھا ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں ٹوتھ پیسٹ میں بھی خوشبو ہی ہوتی ہے منع کیا جائے گا لیکن اب وہ اس پہ وہ جرم کیا ہوگا اس کی تفصیل تو ابھی کی بھی سکتے لیکن ہے. چلتے ہیں کال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں جی میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جب آدمی عمرہ کر کے فارغ ہو جاتا ہے ابھی حج میں رحمی کر کے قربانی کر کے فارغ ہو جاتا ہے جب اپنے خود اپنے بال مون سکتا ہے یا نہیں وہ دوسرا سوال یہ ہے کتابات میں عمرہ کر کے فارے ہوئے گنجا سر مونڈا دے اور اس کی چند دنوں بعد کے چھوٹے بال آ جائے پھر دوبارہ عمرہ کرے تو کیا وہ مشین گرا سکتا ہے یا نہیں اور تیسرا سوال یہ ہے عورتوں کو جو بال مونڈنے کا حکم ہے اس میں جو پور کا حکم ہے پور سے مراد کیا ہے ایک ہی کال میں تین سوال ہیں کیا جواب دیں گے مجھے اپنا سر مونڈ سکتا ہے یہ جو بالکل یہ اپنا تحلل پر وقت تحلل آ گیا یعنی صحیح بھی کر لی اور اب اس کو جو ہے وہ حلال ہونا ہے یا حج کا ایران تھا اور قربانی سے فارغ ہو گیا اب اس کو آرام سے باہر آنے کے لیے بال اتروانے ہیں اس وقت خود اپنا کر لیتا ہے اگرچہ ہے مشکل یہ ذرا خیال رکھیے گا یہ مودی صاحب نے کہا ہے نا اس میں زخمی ہوتے ہیں دیکھا ہے مشکل لیکن بعض لوگ کر لیتے ہیں جن کے بال نہیں ہوتے نا وہ تو چلے ریزر سے کر سکتے ہیں بال والا تو اپنا سر مونڈنے کی برائے کرم پریکٹس نہ کریں دس پندرہ ریل خرچ کر لیں دوسرا یہ ہے کہ دوسرا کیا سوال تھا ان کا سوال یہ تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں اب دوبارہ کیا اس پہ مشین کمانی ہوگی یا وہ لوگ ہو؟ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک ایک دن میں دو دو عمرے کرتے ہیں جی تو اب دیکھیں کہ وہ ایک تو سوال یہ کہ ہر مرتبہ سر پر استرا پہنا ہے ٹھیک ہے ایک مرتبہ جب بال اتر گئے تو ठीक ہر ठीक مرتبہ استرا پہننا ہے مشین نہیں پہن سکتے گنجا لال ہو جاتا ہے موتی صاحب تھوڑی دیر ہوئی ہوتی ہے عمرہ کی بال تو نہیں ہوتے لیکن شناب استرا پہننا واجب ضروری ہے تیسرا سوال کیا کہ ان کے سوال کا ایک حصہ ہے وہ بڑا اہم ہے یعنی مثال کے طور پہ کسی حاجی نے عمرہ کیا اور اب کچھ دنوں بعد اس نے حج کرنا ہے नहीं. تو عمرے اور حج کے درمیان کچھ थोड़े -थोड़े بال آگے بہت تھوڑے تھوڑے بال آتے ہیں اب حج کے بعد اس نے اس طرح فرمانا ہوگا یا مشین سے بھی کام ہو جائے گا کیونکہ مشین جتنے تو وہ ایک مورے جیتنے بال تو آئے نہیں ہے اب کیا کریں دیکھیے دو حلق اور کسر ٹھیک ہے میں ضروری ہے کہ سر کے چوتھائی حصے کے بال کم از کم ایک پورا جو ان کا تیسرا سوال تھا ایک پورا کیا ہوتا ہے یہ انگلی کے تین سٹیپ ہیں یہ جو پہلا حصہ ہے اس کا نام پورا ہے تو ٹھیک ہے کم از کم ایک پورا دکھائے صاحب کے ہاتھ کو تاکہ وہ اسلامہ بھی سمجھ جائیں اور اسلامہ بھی سمجھ جائے یہ پورا کہتے کس کو ہے یہ تین حصے ہیں ٹھیک ہے اور کل میرے سنت نے بھی بڑا تفصیل سے گان فرمایا تھا اور اب میرے سنت کی تو میں انگلی دیکھ رہا تھا یہ پورا بھی حرکت کرتا ہوں اللہ اللہ اللہ کل میں نے پرسوں میں دیکھا پورا بھی مطلب اچھا ہمارا نہیں کرتا ٹھیک ہے تو تین جی جی دوبارہ بتا دیں تین جو حصے ہیں ٹھیک ہے یہ جو پہلا حصہ ہے اس کو پورا کہتے ہیں ٹھیک ہے اتنے بال کاٹنے اتنے بال کاٹ تھوڑے زیادہ کاٹ لیں صحیح آسان طریقہ بتاتے ہیں والد میرے لسٹ میں لکھا ہے کہ جو اسلامی بہن ہے اپنے بالوں کا جو ہے اپنی انگلی تو وہ لپیٹنے سے جو ہے نا وہ اتنا اور سے تھوڑا زیادہ ہی ہو جاتا تو پھر اس کے بعد اس کو لیں ایک اور احتیاط بھی رکھنی ہے کہ بالکل یہ چار حصے کریں گے ٹھیک ہے بال بال چھوٹے ہوں گے وہ چوتھائی سے رہ جائیں گے ٹھیک ہے تو بہتر یہ کہ نس سے پورا لے لیں گے ٹھیک ہے نس سے پورا لینا زیادہ بہتر ہے نہیں پورے اگر لے لیں تو پورے سے پورا لے لیں تو پھر آسانی ہو جائے یہ چٹیا کے آخری پہ اس پوری کو اگر کے کاٹ لیں گے تو سارے بال ہو جائیں گے عام حالات میں تو ٹھیک ہے زیادہ کرنا ہے سمجھتا ہوں کہ نہیں ایک اور چیز ادھر کر رہا بعض عورتیں جو سٹیپ کٹنگ کرتی ہیں ان کے تو پورا لینے سے بھی کام چلے گا وہ بال ہی نہیں آئیں گے نیچے کی طرف جو نا وہ چند بار ہوتے ہیں گنے چنے بار ہوتے ہیں ان کو اسٹپ پھر پورے لینے پڑیں گے چوتھائی بالوں کا ایک پورا لینا ضروری ہے کچھ نیچے سے لے تو کچھ اوپر سے لے امید ہے ہمارے اسلامی بھائی کو سارے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے کل کا موضوع کیا ہوگا مفتی صاحب احرام میں داخل ہو گئے ٹھیک ہے احرام میں داخل ہونے کے بعد جو احرام کے پابندیاں ہیں وہ بھی ہم نے تفصیل سے سننی کل دخول مکہ اور طواف کو ہم جو ہے وہ احاطہ کرنے ماشاء اللہ ماشاء اللہ مفتی صاحب نے پہلے گھر سے روانہ کیا احرام میں داخل ہونے کی ہمیں طریقہ کار بتائے احرام کی نیت کے بارے میں ہم نے سیکھا آج ہم نے احرام کی کچھ پابندیوں کے بارے میں سیکھا کل رات تقریباً سوا نو بجے اگزیکٹلی ٹائم آپ کو تھوڑی دیر میں بتا دیا جائے گا ان شاء اللہ بجے کل رات اِنشاء اللہ بجے Uh, ان ہم احکام حد سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے اب طواف اور مکہ, مکہ پاک کے جیس. کچھ احکام بیان ہوں گے مکہ پاک کی حاضری ہوگی تو انشاءاللہ کل بھی سلسلے میں شامل رہیے گا زیادہ نہیں, آج تو نہیں لے جی جی کل ہم زیادہ کالز لیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی یہ مبارک سفر نصیب فرمائے جو جا رہے ہیں مولا کریم ان کا سفر آسان فرمائے جو تڑپ رہے ہیں انہیں بھی سفر عطا فرمائے علاف. امین بجا نبیل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ